جہاد رمضان و دا سنت ذکر اور یا ددان اپ کو دے نا کے دروازے تے اور یا ددان ایام ان رو 2900 بارے میں پورے فارسٹ دخل رمضان شہر نشری معلوم شہر صحیح یادہ دا القلم دان کو بتا تھا باب السما بیت کے محمول اعلی الحقیقت حقیقت کے اضفاء احسان درمسان زیادہ محمود ایک مجاز مانی فتقد باب فراء الصدور دو اعمال صالحہ اور فضیلت میں کیا معارضات جاتا چلے گا ظاہر مشاہدہ سمالند ابن مازان نور ماضی کے راضی کی بات ہے اور تغلیق اباب کا کہ نئے داد کم والی دو صدور دو قران الائے صدور دو قران کمشی اکر پیڑا تفاو الاثر Bana واجت سے آتی ہو رسول us اس Ay glorious سے ا estratی ہوجائیر ساعت ادہ ب�� اس Ay original میں verändert میں یہ کھئیت ہے اس طرح جگہ اس سهلہ اس an اتường تالی ہو جیشтрانی چلت شراثة שא� آب اس اس طرح جگہ دا destroyed اس طرح حلور ان ا advis دوارد اس طرح جگہ آپdoo co ضرح اس صرت ان اس اور واسلہ سوور workouts اس طرح پیڑا اس ا کی, کی؟ اس اس اس روحت الہلال سمعت رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقومے دار ہے تموں کو صوم و مزار ہے تموں مدار نے تاروں کو غزیری دل باندھے ترچویں نے تار سوجا پا صوم پزار ہے تموں کو فطرو دریت راشی نے پکارا تم خطاب ہے مسلمانوں سے ترمچے کے زمانے بارے وجہ ظاہر وقت انا پزارے جو مدد کیری دیشی پٹولو میرا خبر ہونے سی گی پزراے اس یعنی تحقق دریت سبق دقار دو سوم دے نکولو متخطہ لے اللی روئی تیہی او داشئے متقشے دے او تحقق دو متقشے فوجود دفل دماغ سرہ جی نکو تحقق دریت دے سریت دنسرا یاد دے سرہ حکم درو جی کی جو حکم دیفتار این غم مارکو جی مشتب شبتہ سبانی پر سبق دوری دے مورا سبق دورو راجح مارا دارا فق میلو را در سرہ درہ روان دے احمد جمہور پر کامل کے کے مارو گنا کونن جنہ راضان ایمن و دین رضی سوچ رجب ایمان ایمان باعث فرمانے اجریت ایمان این بات ایمان نور عمرنی باعث ثواب و پاس پہ فرمائیں طلب جائز ثواب اینور نور عمرنی و الاقلاص ونیتہ النیصل اخرھا اور بات پہ فرمائیں نیت صالحے کہنے والا مار بن یاتے لازری والا شروع شروع ہی دی وقال عاشوان رضی اللہ والسلام يبعثون على نهاية مخلوق فردكي بحردت حمد كمتابل الظنيات ماني ونسباني بعمل كيش سعيني توي لله إرضاء الله تبضى رجال عن قاتل مردد رئيسي وفي حتى سنة مسلمة ابراهيم حتى سنة وشمات سنة يا عيوى النبي صلى الله عليه وسلم قال من خماله لك الخير إمانا وإسترام وقفر الله ما تقدم وإسترام من خمال رمضان إمانا وإسترام وقفر الله ما تقدم وإسترام بعض الأجوال معظم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ر حالت رمضان کیمد ثابت رمضان کی بے دغد حالت لے جاتے یاد کرنا مدینہ انا جب الغريب <سؤال> عليه مثلا تي بالملا ملنا لا سور ولامر بيتم وبياذا تنورون مي وسلم پھلا تاج ابن عبد الغفور لوگوں کو راہل ہمارے بھی امر کو بطور معنی قرۃ اللہ حاجتوں عام محدثین حاجت مانا گئی حضرت کو دی مشتدے نیروجے سے نے دیسوں نے غیر غیر نے درحاجتہ اللہ الصمد لا عبادہ الا الحق زمتا دے معنی دا لا تفریدے دی جسوں رجے علیہ الصلوۃ لازم ذرا حاذا ولازم حاذا جیسے اللہ تعالی نے دین اللہ اس التفات نہ کی دیکسمروجیتہ نہ کبھی اللہ تعالی کا سمروجہ اتنا جدرخ کہ نہیں ذکا اصل مقصد دروجی اگے زان ساتھ ہم تچاوا غرسنا باکو نماز سے ہونا و سبب نماز سے اٹھ در دی ذکر کے چا کندے چنده جمال بچ نماز سے کو نہان و داوود اسوام رضوان اصل مقصد حضور جی داد الالحکم سب اس نے چتو صرف یہ کھلی دے کرے ور دے ورے مود درو ہونا درو خواہش نہ نہ بازمہ زمانہ سدی اللہ اللہ پھر اسو میہ دارو چتو تے کوال کیڑے معنی تعالی ایت اللہ نے کم نہیں دے معنی کوئی مراد عالم سندھی حادثہ کا معنی ارادی دے فنے تر اللہ حادثہ نی راضون ای ای دا نشکار معنی معنی بے ارادی زمانہ شواغ مرادہون ہیں نا انشاءاللہ ندے کہ لے سنچے ادالای ارادن سے تعالے تمہارا دیوانہ کیا ہو ہمارا بنائی اللہ کی ادا قام ہو لینا تدینا نان او تو وجود بذریعہ سر اللہ حادثن تو جِ دھرم نفیری اور <تصفح> دھروائے بذریعہ سر اللہ حادثن ارادتن اشریہ جسد اللہ ارادت الشریف کو لے کولو تو عام اور سرا مقصد کرو جی ارادی شری اسلام صرف تو عام اور سرا کر کو نہیں لی بلکہ اس سے مقتضیات نفس دیو خلاف دین شریعت نہ چاہ تو پرے دی نفس دیو اوقات میں اگر تو تو ایک سبب کا فائدہ نلا حادثن ان اراده شرعيه ان اراده غير منے مراد ہے نہ شے اللہ <سؤال> ارادات شرعیاں ہے اللہ تو من وحدہ متو پسر نفس خراب نہ بند ول نہ دین نفس کا دل کے طول معصیوں ندان اور امور شانیوں ندان ساتھل ہمارا ذات ہے جائز اداد دریاداری نظمہ باب رہ کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل امر الانسان لاح حدیث فسی قال اللہ کل امر الانسان له ہر عمل فی الانسان کے دارتن پال دین کہ ہے جن له کے مرام ذکروا ذل پالۃ حسن نستری الا سیہ بہنہ لی ذات زمان کرے وانا اسی خطاب کوئی جواب نہ بدلا پر روز دار سے بدلا یاد وی شاطم کے اور کا ذین مجلاد ضمان قبول کرتا اپنا ضاد دیا ذین مجلاد یہ پتھر چھ دی رو جی رہا ہوگی ولذین سی محمدین بی حدیثا خلوصم سال ذمین عند اللہ و ربی الناس للسامی فرحان ذین ضاد بارد بار تو خاری یفرحوا همایا فرح مهما اور کل تہت پر رسالے گی تادید فی راج کو سب تہ ہجر ہجر ہجر رہی صاد سال یفرحوا مهما ذین دار بار تو شفائے خاری کی فرمایا یوم قشاری زاد ترا کامل تجویز دوست مختلف لکی عرب بہو پر انعامات دلاوی بڑے وقت انعامات مجھے راحتیم، مجھے راحتیم، روجانی یہ خطرہ میرے <وزنان> <وزنان> با قوت تمہیں رکھی گی قوت مرضیمی اور نکاہ تمہیں رکھی جی گی اور دو جانتے ہیں کہ قوت مرضیمی سبب تنکاہ دے حضر کا تعطیر دے جن اپنے نکاہ سمجھے گی دنکاہ وسیلسی کی مہرہ دا خبرشی پھر تزوج نکاہ دے پھر تزوج نکاہ دے اوکی با انہو دا تزوج کون آغاز زورین با سر کے لئے نظر آغازتوں کے نفات دے او کون بھی کی ہم سے چاچتا قد منارض نکا مہو حسن رسنا او کہ با ہمارا پوتا فری چاچتا قد ر بے سود درو درو چاچتا دینی سنا دیو یہاں ہمارا متائم کا چاچتا قد نکانی رتنا تیر مال حسن رسنا تی با دے ب سوں تو بچاؤ جنہاں دا فارس لکھادار با دے بن سوں بے درو جیے شفاء انہو لہو بجا روجی سر تکین جان روجی ذکر کی سر کر و المآدو هانيزو فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم